سب سے اہم حصہ نے بڑے قابل سپوت پیدا کیے نواب میر اکبر کا تعلق بھیاری روایتوں کو چھوڑ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور عملی سیاست میں حصہ वह وہ مختلف کانگریسی और अपने اپنے سیاسی को उन्होंने زندگی بھر اپنا رہنما بنایا نواب میر اکبر علی خاں اڑیسہ اور اس کے بعد اتر پردیش کے گورنر رہ چکے ہیں ان کی بڑی مخصوص دکنی زبان ہے حیدرآباد کے ماضی سیاسی اور تہذیبی زندگی کے بارے میں نواب اکبر علی خان سے کچھ باتیں سنی میں دکنی زبان کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ کیسے تیار کر رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سے دکھنی زبان کے بارے میں کچھ پوچھ پوچھوں کہ جب آپ کا بچپن تھا اس وقت کی زبان میں اور آج کل کی زبان میں کیا فرق ہے اور آپ کو یہ زبان کیسی لگتی ہے اور آپ کے یہاں جو زبان بولی جاتی تھی اس میں اور اب آپ کے بچوں کی زبان میں کچھ فرق ہے کیا میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں جو زبان بولی جاتی تھی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو عام زبان یو پی وغیرہ میں بولی جاتی ہے اس میں کچھ تو اتفاق ہو جاتا تھا اور وہ ایک طرح جیسے ڈیولپ ہوتا ہے کوئی بھی کوئی بھی چیز یا زبان تو وہاں کے مقامی حالات مقامی کیفیت دوسری زبانوں یہ تمام چیزوں کے اثرات لے کر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ چلی اور چلتی رہی لیکن یہ عام طور پہ محسوس کیا جاتا تھا کہ جو ٹکسالی اردو ہے اس سے یہ مختلف ہے اور اس اعتبار سے دونوں میں تمیز کیا جاتا تھا آج کل تو میں سمجھتا ہوں اب اتنا فرق نہیں رہا اچھا اس وقت عمرہ کی زبان اور جاگیرداروں کی زبان میں اور عوامی زبان میں فرق تھا نمایاں فرق تھا یا وہی زبان بولتے تھے؟ ضرور فرق یہ تھا کہ جو حیثیت لوگ تھے جی وہ چونکہ علمی کچھ شغل رکھتے تھے یا علمی لوگوں سے صحبت رکھتے تھے ملتے جلتے تھے جی تو ان کی زبان میں زیادہ ایک نکھراپن تھا اور عوام جو زبان بولتے تھے جی وہ تو روز مرہ کی زندگی کی جیسے چیزیں ہوتی ہیں جی. اس طرح تھی فرق ضرور تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی غیر معمولی طور پر اس میں کوئی امتیاز پیدا کیا جائے ایک ٹھیک ہے نبی جی صاحب جاگیرداری دور کی جو اچھی خصوصیات تھیں خاص طور پر ان کے یہاں بڑی مذہبی رواداری تھی اور علم و ادب سے بڑا شرخت رکھتے تھے وہ لوگ آج کی بہت قدر کرتے تھے اس سلسلے میں آپ کی یادداشت میں کچھ کوئی باتیں ہوں کوئی اہم واقعات تو ہمیں بتائیے گا میں سمجھتا ہوں जी. کہ یہ صحیح ہے کہ اس زمانے میں اس قسم کے ایک خاص طور پر جو امتیازات کہے یا جو اچھی باتیں تھیں وہ ایک فتم کی تھی کہ تقاریب میں ہر مذہب کے ہم بڑے احترام اور محبت کے ساتھ شریک ہوتے تھے ہندو مسلم عیسائی پارسی سب تقاریب میں ان کے مذہبی تخریب اور خانگی تقاریب بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اس کی وجہ سے ہر مذہب کا احترام ہوتا تھا لوگوں میں مذہب سے کوئی بیر نہیں پیدا ہوتا تھا بلکہ ہر مذہب کو اللہ کا مذہب سمجھتے تھے جی. اپنے مذہب کی ضرور ہم زیادہ محبت کرتے تھے جی. لیکن دوسروں کے مذہب کا بھی احترام کرتے تھے یہ فضا تھی جس کی وجہ سے ایک ایسا مزاج بنا ہوا تھا جو ایک دوسرے کو سمجھے اور اس میں بھائی چارگی ہو مثالن میں آپ سے کہتا ہوں جی. جاگیردار ہیں اب جاگیردار سنگھیے اپنے لڑکی کی شادی کے لیے رقم لا رہے ہیں جی. اور وہاں کا کوئی باشندہ جو ذرا وہاں کھائے اس کی بچی کی بھی شادی ہے جی. اب وہ آ کر کہا میں بڑا پریشان ہوں میری بچی کی شادی کے لیے کچھ رقم جمع نہیں ہو رہی ہے تو وہ تعلق خاطر کے خاطر وہ اپنے بیٹی کی میں سے ایک محبت پیدا ہوتی تھی اور یہ سمجھتے تھے سب ایک ہی خاندان کے ہیں آپ کے کون کون سے دوست تھے ایسے بہت قریب جو آپ کے رہے یہ دیکھیے میں تو बरसों मल्लिस जागीदारान का मेंबर रहा अब उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का जी। उसके सदर ये मजलिस क्या करती थी काम इसका काम? ये।, ये इसके सदर महाराजा किशन प्रसाद रहे अच्छा। अब वलित्र दौला रहे नवाब साजंग बहादुर बहुत अरसे तक रहे जी, जी। फिर कमालजंग रहे जी। राजा राय रहे इसका काम ये था جاگیرداروں کے حقوق کی حفاظت کرنا جی اور جاگیرداروں کو صحیح مشورہ دینا کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح خوشگوار کریں اس مقصد سے جی یہ مجلس تھی اس کو قائم یہ کوئی سو سال ہو گئے تھے تقریباً لیکن میں بھی اس مجلس کا تقریباً بیسے برتھ اس کی ایگزیکٹو کا رہا ہوں اور اس میں میں ساڑھ جنگ بہادر کا شکر گزار ہوں جی. کہ میں ہندوستان سے آ کر جب میں نے پریکٹس شروع کی جی. اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا میں نے ان سے ارسٹ کیا تھا میں تو چھوٹے بڑے کی بات نہیں مم. ہم کو سمجھدار جاگے <coughs> کی ضرورت ہے میں جی. چاہتا ہوں تم اس میں شریک ہو اور ممبر بنو ابھی آپ نے فرمایا کہ مہاراجا سر کشن پرساد سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو ان کے یہاں کی سنا ابھی محفلیں بڑی یادگار ہوا کرتی تھی آپ کو ایسی محفلوں میں شریف ہونے کا موقع ملا اور کوئی ایک محفل کا حال ہمیں سنائیے اگر آپ کو یہ بہت محفلیں ہوتی تھی ان کے یہاں اور بڑے وسیع النظر بڑے وسیع القلب اور بڑے جو ہے دل والے انسان تھے یعنی داد و دہش میں تو مشکل سے کوئی ان کا ہمسر ہو سکتا ہے ادب نواز بھی بہت اور اسی طرح سے جو عالم فاضل ان لوگوں کی کافی خاطر توازو کرتے تھے ان کی امداد کرتے تھے ان کے لیے فنکشن ارینج کرتے تھے اور چھٹی شریف کی مجلس ہر مہینے میں کرتے تھے جو حضرت خواجہ غریب النواز اجمری رحمتہ اللہ علیہ سے متعلق ہے اس بارگاہ سے ان کو بڑی عقیدت تھی اور کئی وقت ایسا ہے کہ ہم तो میرے کو تو یہ عزت بھی حاصل رہی ہے وہ میرے یہاں بھی تشریف لائے ہیں کس موقع پر کوئی شادی کوئی تقریب وغیرہ کے موقع پر اور کافی وقت تشریف رکھے ہیں اور ان کے اور ہمارے بزرگوں کے بھی تعلقات ان کے بزرگوں کے رہے ہیں اب ان کے یہاں جب ادبی محفلیں ہوتی تھیں تو اس میں کیا ہوتا تھا یعنی کیا حفظ مراتب ہوتے تھے کیا مشاعرہ ہو رہا ہے تو کیسے پڑھیں اور کس طرح کے لوگ آتے تھے اور منی مدوہین میں کون ہوتے تھے اور شاعروں میں کون ہوتے تھے عام طور پر جو ہمارے علاقے کے یا باہر کے اچھے اور مشہور شاعر ہیں یا عجیب ہیں وہ بلائے جاتے تھے اور ان کے اخراجات وغیرہ کی پابندائی کی جاتی تھی اور اسی طرح سے اور بھی جو ہے اسی قسم کے علم جلتے ہوتے تھے جس میں مشترکہ ذہنیت اور ہر مذہب کے بہترین احکام اور ان کی روایات وہ بیان کیے جاتے تھے تاکہ اپنے مذہب کے ساتھ دوسرے مذہب والوں کا بھی ہمارے دل میں احترام پیدا ہو محبت پیدا ہو یہ ایک ایسی فضا تھی جی وہاں اگرچہ ہم اپنے مذہب پر مضبوطی سے قائم تھے جی لیکن دوسرے مذاہب سے جی ہم کو کوئی بیٹھ نہیں تھا بلکہ ایک حد تک ان کا بھی احترام اور محبت جی ہم جی کرتے تھے مہاراجا سر کشن پرساد نے پانی بدائی ہونی جوش ملیہ آبادی اور کئی شاعروں کو حیدرآباد بلایا اور ان کی مدد کی हाँ. آپ کو اس سلسلے کا کوئی واقعہ یاد ہے شاعروں کا یادی یاد میں میں یہ جانتا ہوں जी. جیسے آپ نے فرمایا نامے تو میں نہیں بتا سکتا لیکن یہ جو نام دیے ہیں آپ بالکل بھی گئے ماردہ بازی ان کو بلایا ان کی مدد کرتے تھے ان کے لیے رہنے بسنے کا انتظام کرواتے تھے ان کی بالی حالت اگر خراب ہو تو اس میں مدد کرتے تھے وہ اس بارے میں کافی جو ہے وسیع نظر اور جیسے میں نے کہا فراغ دل واقعی ہوئے تھے اس دور میں جو دعوتیں ہوتی تھیں ان کا کیا اہتمام ہوتا تھا یعنی کھانا کس طرح رکھتے تھے کھانے میں کس چیز کو اہمیت دیتے تھے کچھ عام طور پر تو زمانے میں یہ تھا کہ ایک ویجیٹیرن دفتر होता ہوتا تھا الگ ہوتا تھا الگ ہوتا تھا اور ایک نان ویجیٹرین اور جو لوگ ویجیٹیرئن ہے وہاں جاتے اور ان کا انتظام وہی لوگ برہمن اور جو ان کے متعلق لوگ ہیں کرتے اور وہ ان کو کھانے وغیرہ کی پوری سہولت دیتے اسی طرح نان ویجیٹیرن جو ہے ان کا انتظام ہوتا تھا ہم کو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہم بھی پر بیٹھ جائیں اچھا لگے وہاں وہ ادھر بیٹھ جائے تو یہ چیزیں لباس اس وقت مہاراجا کی جو داغیں ہوتی تھی اس میں کوئی مخصوص لباس پہن کے جانا پڑتا تھا یا جو جی چاہے وہ پہنتے دیکھیے اس زمانے کے آداب کے لحاظ یہ ضروری تھا کہ مخصوص لباس جائے وہ وہ شیروانی اچکن جسے کہتے ہیں جامع عام طور پر زمانے میں آج ہم ٹوپی بولتے ہیں وہ پگڑی پہنتے تھے جو ذرا معتبر قسم کی رہتی تھی اور زیادہ احترام کرنا ہو تو بروس وغیرہ کمر پہ باندھتے تھے یہ ایک بات جائے بعض مقامات پر یہ چیزیں چلتی تھی اور چنانچہ انگلا بھی ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو وہ بھی پگڑی اور بگلوس سے ایک دوسرے سے ملتے تھے بگلوس کا کیا مطلب ہے یعنی کمر پر پٹا تھا اور دستار اور دستار دستار تو کچھ خاص مخصوص لوگوں کے لیے تھی یا سب پہن سکتے تھے؟ نہیں کوئی مخصوص نہیں تھی لیکن دستار میں بھی کئی قسم کی دستاریں تھیں یعنی کچھ خاندان کے لیے مختلف تھیں جی کچھ ایسے تھے کچھ خاص عہدے کے لیے مخصوص تھے اور آم بھی تھے لیکن کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا दी दी چنانچہ میں آپ سے کہتا ہوں بہادر یا دستار پہنتے تھے وہ بالکل زہرانہ نوعیت کی تھی مقابلے تھے اس کے ہم جو پہنتے تھے تو ایسے بات ہندو راجا تھے وہ بھی دستار پہنتے تھے یا جی ہاں وہ بھی برابر پہنتے تھے وہ بھی برابر دستار پہنتے تھے وہ جام برو لگانے کی ضرورت ہے بروز لگاتے اور ان کے لباس سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا تو یہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں بلکہ وہ ایک مشترکہ لباس ہوتا تھا جس کو تقریباً دونوں استعمال کرتے تھے وہ ایک بڑی ابتدائی سے ملی جلی حیثیت رہتی تھی والدین خود ابتدائی سے جو ان کو کان میں جو چیزیں ڈالتے تھے جی. وہ یہ کہ بھائی خدا سب کا ہے وہ خدا کے بندے ہیں خدا کے بندوں کی خدمت کرنا بڑی نیکی ہے اور سب سے محبت رکھنا لڑائی جھگڑے نہیں کرنا یہ اس قسم کی روایات خاندانوں رو میں اور اپنے عمل سے وہ بتاتے تھے جس کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی ایک خوشگوار فضا قائم رہتی تھی ویسی مصیبت آئے تو اس میں شریک ہوتے تھے جت حد تک ہو سکے اس کی مدد کرتے تھے ان کی جناب علی تکلیف کو دور کرنے کے لیے امدادانہ طریقے پر آنا جانا رہتا تھا تو یہ اس مشرقی کہیے یا ہندوستانی کہیے یا حیدرآباد کی خصوصی کہیے ہمارے جی بچپنے میں اور ہمارے زمانے میں تو بھائی بڑی خوشگوار فضا تھی جی ہم نے کبھی بھی کوئی ٹیکہ نہیں سنا جی میں جس محلے میں رہتا تھا اعتبار چوک جی اس میں تقریباً تین بٹے چار ہندو رہتے تھے جی اور ایک بٹے چار ہم لوگ رہتے تھے جی جی لیکن کبھی ہمارے میں ان میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی وہاں قریب میں ہماری مسجد بھی تھی اور ایک چھوٹا سا قبرستان بھی تھا اس کا پورا احترام کیا جاتا تھا وسی طرح ان کی دیوت مندر تھا اس کا پورا احترام کیا جاتا تھا. ایک دوسرے کے یہاں جب کوئی ایسا فنکشن ہوتا تو وہ پورا احترام کرتے تھے کہ ہماری وجہ سے اس فنکشن میں کوئی زحمت نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو اس وقت حیدرآباد کی جو خواتین تھیں مسلم خواتین تو ان کے تعلیم پر کوئی اہمیت دی جاتی تھی ان کو پڑھایا جاتا تھا یا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں سمجھتے تھے خاص طور پہ جاگیر جاری سب تک دیکھیے جی اس وقت خواتین کی تعلیم کا یہ اصول تھا جی کہ گھر میں تعلیم دینا اور اس کے لیے استاد مقرر ہوتے تھے استادیا مقرر ہوتے تھے اور وہ ان کو ایک تو کچھ مذہبی تعلیم دیتے تھے اور دوسرا لکھنا پڑھنا یہ جی سکھانا ضروری سمجھتے تھے اس سے زیادہ کی ضرورت زیادہ نہیں محسوس ہوتی ہندو لوگ بھی نہیں پڑھاتے تھے یا ہندو تب تک میں پڑھایا جاتا تھا میں سمجھتا ہوں جو ہندو تھے ہمارے بھائی ساتھی ان میں ہمیں اس بارے میں کوئی خاص وقت نہیں تھا وہ ہم کچھ زیادہ پرانے تھے وہ ہمارے لیکن پھر بھی وہ ایک ہی کم ویش میں یار تھا تیس چالیس سال پرانی ادبی محفلوں کا کوئی واقعہ سنائیے خاص طور پر مشاعروں کے جو آداب تھے پرانے زمانے میں اور اب بدل گئے اب آج مشاعروں میں بالکل الگ ہی طریقہ ہو گیا ہے بات یہ ہے نا جی سب سے بڑی چیز کم از کم میں کہتا ہوں جی اس زمانے کے حضرباد کے یہ تھے جی کہ وہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے تھے جی کہ ہر مجلس کا ادب و احترام رہے جی اور چاہے آپ جو پڑھیں جو لکھیں جو کریں جی لیکن کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو آمیانہ کہا جائے جی یا ایسا کہا جائے کہ وہ نازیبا ہے کیونکہ اس وقت کی فضا ہی تھی بڑوں کا ادب کرو چھوٹوں سے محبت کرو اپنے سے بڑے رتب والے جو ہے ان کا احترام کرو یہ ایسی فضا تھی جس کی وجہ سے کوئی تفریخ یا کوئی قسم کا وہ نہیں تھا بلکہ ایک طریقہ تھا وہ رہتے تھے لیکن جیسے میں نے کہا نا اپنے خاندان کے لوگوں سے اپنے سے جو کم استطاعت لوگ پہ جی اپنے ملازمین سے اپنے محلے والوں سے بہت خوشگوار تعلقات تھے اور جیسے کہ نیازاد ہوتے ہیں تو اس کے لیے پخت کا انتظام ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ بھائی نیازاد کی پخت زیادہ غریبوں کا حق ہے تو محلے والوں کو دوسروں کو وہ تمام تقسیم ہوتا تھا اور وہاں بھی کھایا جاتا تھا جی. تو وہ اس ختم کی ایک تھوڑی سی کنٹینٹمنٹ کی فضا تھی کمپٹیشن جی. اتنا نہیں تھا بے شک عام لوگ زیادہ غریب تھے اور جو مڈل طبقہ تھا وہ کمپیریٹولی تھا لیکن اس کے تعلقات ان لوگوں کہتے تھے جی. کہ وہ ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے جی. کہ بھائی تمہاری بے وظاہتی یا کم آہگی یا کم آمدنی کی وجہ تم کو کوئی عفارت دیکھا جا رہا اس ختم کا کوئی پہلو نہیں تھا آج تو جو بڑا ہے وہ دوسرے کو ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے اور اس ختم کا جو ایک مزاج ہے وہ کمرشل اور کمپٹیو اور دوسرے طریقوں کی وجہ سے آج دیکھتے کہ دنیا میں ہوا ہے ہندوستان میں ہو رہا ہے یہاں بھی ہو رہا ہے आप सियासत की जानिब क्यों आए किसी ने आपको मजबूर किया या आप कुछ चाहते थे कि कुछ काम यहां रह के करें आप देखिए ये मसला मेरी हद तक बड़ा दिलचस्प है हाँ मैं वही मैं तो हम हैदराबाद के पुराने स्कूल का था जी। मेरे वालदेन भी पुराने स्कूल के थे जी। हम मिडिल क्लास जागीरदार थे और हम अपना खा कर اپنا محت بھی خوشی سے رہتے تھے हुँ. میں اپنے میٹرک کی تعلیم کے بعد اور اسی سال میرے والد کا انتخاب ہو گیا हुँ. میرے گھرانے کی بات ہے یہ हुँ. بات ہے دیکھیے جی انیس سو سولہ کی اس وقت جو ہے میں میٹرک میں تھا میٹرک کامیاب ہونے کے بعد हुँ. نظام کالج میں شریک ہو گیا हुँ. اگرچہ کے گھوڑا گاڑی تھی ہمارے یہاں لیکن پھر بھی روزانہ اعتبار چوک سے نظام کالج جانے کو بنتا بھر لگتا تھا تقریباً یہ تمام دقتیں تھیں تو ہم نے علی گڑھ میں درخت بھیج دی تھی علی گڑھ کا ٹرم وہ زمانے میں وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے بجائے جون جولائی میں شروع ہونے کے سپتمبر میں شروع ہوتا پھر جب علی گڑھ میں ہمارا داخلہ ہو گیا تو ہم چلے گئے اور علیگر میں میری کالج لائف بسر گیا اچھا. جب میں چوتھے سال پینل میں تھا جی. اس وقت نان کوپریشن کر کے موالات کا مومن شروع ہوا جی. جی. اور اس سلسلے میں گاندھی جی علی برادر جی. مولانا آزاد سوانی جی. اور دیگر علماء جواہر لال یہ علی آئے مم. جب یہ علیگر آئے مم. انہوں نے کال کیا بھائی تعلیم چھوڑ دو اور آزادی یہ ملک کی تحریک میں شریک ہو تو ہم بھی شریک ہو گئے ہمارے جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ذاکر حسین تھے اور دیگر علما جواہر دیا لیڈر آئے جب یہ علی گڑھ آئے انہوں نے کال کیا کہ بھائی تعلیم چھوڑ دو اور آزادی یہ ملک کی تحریک میں شریک ہو تو ہم بھی شریک ہو گئے الگ ہم پورتی میں تھے ہمارے جو اسٹوڈنٹ وہ لیڈر تھے سکس وہ اسٹوڈنٹ لیڈر وہ ایم ای فائنل میں تھے میں بی اے فائنل میں تھا تقریباً دو سو بچہ ہزار بارہ سو میں تھے تعلیم چھوڑ کر اور کون تھے آپ کے ساتھ اس وقت کے نمایاں لوگوں میں بھائی ڈاکٹر محبول علی تھے جو حیدرآباد کے تھے اور ہمارے فیملی کے بہت سارے تھے جو ہمارے ساتھ تھے اور کیا میں ملیا میں مولانا محمد علی ہمارے گویا پہلے پرنسپل تھے ذاکر صاحب کے علاوہ اور بہت سارے لوگ حیدرآباد کے لوگ کم تھے لیکن پھر بھی تھے آج دس تھے ہمارے ایڈوکیٹ تھے میرے ساتھی حسین اور ایسے چند لوگ تھے ایسن ایسن تو اس طرح سے وہ بویا, پی. اور ہم اس میں شیفیت ہم علی گڑھ کالج سے ظاہر ہے نکالے گئے جامعہ ملیہ میں گئے جامعہ ملیہ کے پہلے اسٹوڈنٹ میں ہم آئے جامعہ ملیہ کی استطح جو ہوگی علی گڑھ کی مسجد میں ہوئی اور پانچ منٹ تک تو گاندھی جی میں اور مولانا محمود رتن میں یہ رہا استتاح آپ کرو استطح آپ کرو گاندھی جی نے کہا مولانا صاحب بڑے بھائی کی موجودگی میں مولانا بڑے تھے تو مولانا نے استفا کیا پر ایسے خوشگوار تعلقات تھے مجلس میں گاندھی جی اور مولانا اور یہ دوسرے ہندو مسلم سب بھائی بھائی کی طرح بیٹھے تھے اس میں ہم شریک ہو گئے پھر اس کے بعد ہم دو سال اس میں رہے پھر کچھ مزاج तो ہو گیا تو گھر آئے تو گھر والے بے شک ناراض تھے کہ نہیں کیا تو یہاں عثمان یونیورسٹی کا پہلا بار چھ مہینے بعد نکلنے والا تھا ہم نے کہا بھائی علی گڑھ تو نہیں جاتے بڑی شام से بولے انگریزوں کی بول کے چھوڑ دیے اب ہم نہیں جاتے یہاں عثمان میں ہمیں شدو گئے چنانچہ اس میں اتفاق تھے میں چھ مہینے پڑھا اور یہ گرین لیٹین میں بورڈنگ تھی وہ کمرے میں جا کے ٹھہر گیا کیونکہ روزانہ وہاں سے آنا اعتبار چوک سے جانا مشکل ہو گیا تھا ایک گھوڑا تھی تو وہ گھاڑی کام دیتی بیم ہمارے دوسرے کو بھی ضرورت تھی تو وہ ہو گیا اس کے بعد پھر ہمارے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا لیکن ہمارے بڑے بھائیوں نے ہم پر بڑے مہربان تھے اچھا انہوں نے اپنا حصہ ہم لوگوں کے لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہم زیر تعلیم تھے ہماری بہنیں تھے جو شادی شدہ نہیں تھے تو انہوں نے مجھے انگلستان بھیج دیا یہ کس وقت گیا میں انگلستان گیا انیس سو میں نارملی انیس سو میں جاتا لیکن نان کوپریشن کی وجہ سے دو سال ہم نے موومنٹ میں لیے انیس سو میں گیا اور جناب ستائیس میں واپس آیا آ کر اب یہاں مجھ کو نوکری آفر ہوئی لیکن میں نے سوچا یہ کہ پریکٹس کرنا چاہیے چنا میں نے پریکٹس کرنا شروع जी کیا کچھ خدا کی مہربانی ایسی ہوئی سال بھر کے اندر پریکٹس وغیرہ چل رہی پھر ہم نے شادی وادی کر کے تج ہوا تو آپ اس وقت سے پالیٹکس سے اور یہ نیشنل موومنٹ سے اور ہمارے جواہر لال وغیرہ ہمارا زیادہ نہیں رہا کیونکہ اس وقت ان کی پالیسی یہ تھی کہ اسٹیٹوں میں ابھی موومنٹ نہیں شروع کرنا بلکہ نارتھ انڈیا میں اس اعتبار سے یہاں وہ زیادہ موومنٹ نہیں تھا لیکن ہم ان سے رقط رہتے تھے میں جا کر ملتا تھا ان بڑے لیڈروں سے اور اس طرح سے ہم رہے اور ہم نے ایک پارٹی قائم کی تھی آہ وہ آہ ایک طرح سے تھی سمجھ اس کا کیا نام تھا اس پر محمد یونینس اچھا یہ کس وقت کائم کیا آپ نے انگلش اس میں آپ کے ساتھ اور کون میرے ساتھ بہت تھے ہندو تھے مسلمان تھے پارسی تھے لیکن لوگ تھے جی وہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتی تھی بلکہ خاص پڑھے لکھے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی تو آپ کی اس پارٹی کو نظام پسند کرتے تھے یا یہ ان کے خلاف نہ پتنگ کرتے تھے نہ نافتنگ کرتے تھے ہم ایکسٹریم نہیں جاتے تھے لیکن کمیونلزم کے خلاف چنانچہ جو یہ کمیونل پارٹی تھے اس کی करते مخالفت کرتے تھے چناتی دمن میں میں کئی وقت جٹ چکا میرے گھر پر کئی زمانے تک رات میں بارہ بجے غدار مرد آباد ہوتے تھے لیکن ہم نے اس کو برداشت کیا ہمارے بیوی بچوں اے نے اے برداشت کیا تو ہم فرقہ باری کے خلاف تھے کیونکہ حیدرآباد کے مزاج کے خلاف تھا اور جو جدید تحریک گاندھی جی نے شروع کی تھی اس کے مزاج کے بھی خلاف تھا وہ جاتے تھے بڑی اہمیت جس کو دیتے تھے کہ ہم مل جل کے کام کریں چنانچہ اس طرح سے ہمارے کو سیاسی میں دخل رہا اور ہم کس پارٹی کے ذریعے کرتے رہے جب حالات اور بدلے اور جب ہندوستان آزاد ہوا جی. تو پھر ہماری اور کانگریس کے آئیڈیالوجی زیادہ قریب تھی اچھا. تو ہم کانگریس میں شریک ہوئے چنانچہ جی. حیدرآباد میں جو پہلی جی. آل انڈیا نیشنل کانگریس ہوئی جی. اس کا میں وائس پریسڈنٹ تھا ریسپشن اچھا. کمیٹی کا اچھا. ہمارے کانگریس کے سوامی جی تھے اچھا. رام تیر وہ صدر تھے ریسپشن کمیٹی کے میں جو ہے صدر تھا ہم نے اس وقت ہمارے یہ جتنے بڑے لیڈر تھے جو اللہ علب الخلا وغیرہ کو خیر مقدم کیا اور کوشش کی کہ وہ لوگ آرام سے رہے اب اس کے بعد سے پھر ہمارا یہی سلسلہ رہا ہم پارلیمنٹ گئے پارلیمنٹ میں میں اٹھارہ سال رہا اور آخر میں میں نے یہ کہا پہلے یو پی کے گورنر ماں سے واپس آنے کے بعد میں نے یہ کہہ کے آیا تھا کہ اب میں پارلیمنٹ نہیں آؤں گا اس واسطے کی دوسروں کو موقع ملنا چاہیے میں اٹھارہ سال رہا ہوں اب میں نے اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی میں نے کہا اب تک میں آپ کے ارشاد کی تعمیل کیا ہوں اب آپ کو میری درخواست قبول کرنا پڑے گا اب <laughs> میں نہیں آؤں گا خیر چار میں نے کے بعد ان کا ٹیلی فون آیا دہلی بلائے اور انہوں نے مجھ کو یو پی کی گورنر ہی آفر کی اجی میں نے کہا میں بہتر بڑھتا یو پی آپ کا جواہر لالو اسٹیٹ میرے سے کہتے سم لے گا بولے نہیں ہم وہ سب سوچ لیے آپ قبول کیجیے میں نے کہا جب میرا پرائم منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ میرا خدمات کچھ کام آ سکتے ہیں اور آپ یہ حکم دیتے ہیں تو میں منظور کرتا ہوں تیس تاریخ میں یو پی کا گورنر ہو گیا کوئی اہم بات سنائی ہے جو آپ کو غیر معمولی لگی گورنر بننے کے بعد بات یہ ہے اس طرح سے ڈاکٹر گوپال ریڈی وہ بھی وہ بھی بہت مقبول تھے ہم نے کوشش یہ کی حتل امکان جو مختلف پارٹیز ہیں ان سب سے رقط رکھنا اور ان کو سوشل طریقے پر hmm. چائے پہ بلانا کھانے پر بلانا, پر بلانا hmm. یعنی ہم ابو پارٹی پالیٹکس لینا hmm. یہ میرے پیش نظر تھا hmm. یہ دی کے یہ uh, میرے پیش نظر تھا اور ہم نے کوشش hmm. یہ کیبو hmm. uh, رہے hmm. اور ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ملا جلائے چنا hmm. کے میں شیعہ سنی لوگوں کو بھی کہا تھا چونکہ لکھنؤ میں ذرا ان کا زور تھا میں نے کہا جس رو تو آپس میں لوگے اسی روز میں اس طرح دے کے چلے جاؤں گا میں نے کہا میں اس کو ختم کر نہ ہندو مسلم فساد ہونا نہ شیعہ سنی فساد ہونا خدا کی مہربانی تھی ان لوگوں کی بھی محبت تھی کہ میرے وہ زمانہ اچھا گزر گیا اڑیسہ گیا اڑیسہ گئے اور سوال بھی رہا گورنر اور بھی بس یہ دو مقامات لیکن جیسے میں نے کہا اٹھارہ سال جب میں پارلیمنٹ میں تھا میں یوناٹیڈ نیشن گیا ایرب کنٹریز گیا ڈیلیگیشن میں مختلف ڈیلیگیشن میں چائنا گیا سمجھ گیا یہ دوا مقامات کا میرے کو پارلیمنٹ میں رہنے سے موقع ملا اب آپ نے اتنا اور اتنے بڑے بڑے تجربوں سے گزرے اور اتنی اہم شخصیتوں سے ملے اب حیدرآباد کے جو حالات ہیں ان کو ٹھیک سے لانے کے یعنی سیاسی طور پر نہیں سماجی طور پر آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے کہ اتنی جو ہمارے یہاں زہریلی سزا ہو گئی ہے سرکہ وارانہ سزا عجیب اتفاق کہ کل کچھ لوگ میرے پاس کل یا پرسوں میرے یہاں کچھ لوگ آئے और इस पर बातचीत हुई मैंने यह कहा देखो भाई हम लोग ये जो फैसला है ये जो थोड़े थोड़े हरते से झगड़े होते हैं हम बुरा समझते हैं और दिल से बुरा समझते हैं हम उस पर इजहार अफसोस करते हैं लेकिन अमली एकदम नहीं करते जैसे आपने कहा ना मैंने कहा جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا گھر سے یہ چیز شروع ہوتی صحیح. گھر کا طریقہ ایسا رہنا کہ محبت کا پیام ان کے دل میں بیٹھنا جی. آپس میں بھائی بہن میں محب, نوکر چاکر میں محلے والوں میں جی. دوسرے مذہب والوں میں بھائی چارگی ہونا چاہیے جی. اور پھر ابتدائی اسکول میں بھی یہ ہونا چاہیے جی. انسانیت کا پرچار ہونا چاہیے جی. ہم مسلمانوں کے مذہب کی پڑھے ہندو ہندو مذہب کا پڑھے لیکن سب سے زیادہ یہ ہونا چاہیے انسان انسان کے اور انسانیت کے لیے جو خدمت کرے جیسے کہ میرے مغمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سب سے بڑی خدمت ہے وہ بندگان خدا کی خدمت ہے بندگان خدا کی خدمت کو ہم سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور اس میں جو ہے سو مصروف ہونا چاہیے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب ہمارے کو اپنے نجی طور پر اپنے اسکولوں میں اپنے حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے ابتدائی سے انسانیت کچھ اخلاقی اچھے برتاؤ بھائی چارگی کا ہونا چاہیے ہم مسلمان بیٹک ہیں اور رہیں گے لیکن ہم کو ہندو سے پارٹی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے جو نا کہ حیدرآباد میں نہ ہندو وزیر اعظم رہے گئی بلکہ پارسی وزیر اعظم بھی رہا اچھا فریدو جی جی جی صدارت عثمان تو میرا کرنا یہ ہے کہ ہمارے حیدرآباد میں شروع سے یہ دن کھلا رہا جی. کہ ایڈمنسٹریشن میں سیاسی میں پالیٹکس میں کاروبار میں معاشرت میں بھائی ہونا چاہیے بے بس اگرچہ میرے اور بہادر اعظم کے مرل سے جاتی داران کی کمیٹی کے وہ بھی دی. محتمد رہے برسوں انتہائی خوشگوار تعلقات لیکن سیاسی نقطۂ نظر میں ان کے ہمارے اختیارات وہ جا کے دے کے وہ کریں خالی مسلمان کا دی. نہیں ہم جو کچھ بھی کریں گے ہندو مسلمان عیسائی سارسی کو ملا کے کریں گے اب آج کل آپ کی کیا مصروفیت رہتی ہے آج کل دیکھیے میرے دو تو اداروں کے تعلق سے مصروفیات ہے ایک میں مولانا ابوالقیام آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا صدر ہے جس کے میرے پہلے مہدی نواز تھے اور اس کے کاروبار کو میں چاہ رہا ہوں اس میں حکومت ہند اور حکومت آندھر پردیش دونوں کا ہمارے کوپریشن ہے تو میں ہر ہفتے منڈے کو اس کی میٹنگ کرتا ہوں اور وہاں کے کاروبار وغیرہ کی میں نگرانی کرتا ہوں دوسرا ہے سروجنی نائڈو میموریل سینٹر یہ تو میری وہاں کیا ہے کہاں میں ابھی کہتا ہوں ہر منگل کو میں کمیٹی کرتا ہوں اور میری ہی تحریک پر جب ڈاکٹر چننا نڈی تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے یہاں کی سیاسی دنیا کی سب سے بہترین شخصیت مسر نیڈو کی تھی اور انہوں نے اپنا گھر بھی گورنمنٹ کو اور کتلی یونیورسٹی کو دے دیا لیکن خود سروجنی نائڈو کے نام کچھ نہیں جی تو انہوں نے ہماری بات کو بہت معقول سمجھا اور ہمیں ایک, ایک گھر دلا دیا جی جس میں سروجنی हुई پیدا ہوئی تھی اور ایک لاکھ روپیے تارہ نخرجات کے لیے لیا اور وہاں ہم یہی سوشل ورک کرتے ہیں خصوصن عورتوں اور بچوں کی بہتری کا تو یہ وہاں ہے اور یہ دو میں میرا زیادہ جاتا ہے کیونکہ میرا قدیم تعلق عثمانیہ گریجویٹ ایسوسیشن اور ایگزیبیشن کمیٹی سے رہا ہے ابتدائی سے اس کے خلاف سے تو وہاں بھی اکثر مجھ کو خواہش کی جاتی ہے یہ ایگزیبیشن سوسائٹی کس طرح قائم ہوئی اور ایگزیبیشن جو شروع ہوئی اس کی جو آپ کو میں کہوں تو آپ کو خوشی ہوگی میں گریجویٹ ایسوسن سے ڈائریکٹلی تو کچھ لوگوں نے کہ تو کچھ زیادہ واقف نہیں ہوں हم. اس وقت میں بھی نواز گنگ موتمد ایک انڈسٹری سے وہ میرے بزرگوں میں تھے میرے بڑے بھائی کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے اور کچھ خاندانی تعلقات بھی تھے جی. تو میں ان کو ٹیلیفون کیا انہوں نے کہا بھائی کرو لیکن یہ بچوں سے ڈوب جائیں گے आ. یہ عام طور پہ ایگزیبیشن میں کوئی پیدا ویدا ہوتا نہیں ہے اب یہ بچوں میں نے کہا نوافذہ آپ کا کوپریشن رہے ہم کوشش کریں گے پیدا نہ ہو تو نقصان بھی نہ ہو چناتی انہوں نے کہا کہ میرا پورا کوپریشن تمہارے ساتھ اس کے بعد ہم نے پہلی نمائش کی وہاں کچھ کارٹر بننے سے پہلے گورنمنٹ نمائش ہوئی تھی جس کو پھر اکبر نہیں کس زمانے میں کوئی پہلی نمائش میرا خیال یہ ہے تقریباً پچاس سال ہو گئے تقریباً